انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون صدق الله العظيم وعن الحارث الاشعرابي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم بمسن وفی روایتی اللہ امر بل جماتے و سمے و تا ول ہجرتے ول جہاد رواحم محمد و امام متن الله. یا بشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارزقنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بالإيمان وشرح صدورنا للإسلام اللہ وفقنا وفتنا نجاہدہ فی سبیل کبے اموالا ون فسینا آمین یا ربلا ہمارا سورہ حجرات کا درس اس سے قبل مکمل ہو چکا ہے اور اس پر ہمارے اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا حصہ سوم بھی آیا تکمیل کو پہنچ گیا گویا کہ یہ منتخب نصاب جو کل 6 حصوں پر مشتمل ہے اس کا نصف حصہ جو ہے ہم مکمل کر چکے مجھے یاد آیا کہ در حقیقت یہی حصہ تھا کہ جو الہدا نامی پروگرام میں اب سے دس برس قبل پاکستان ٹیلی ویژن پر تمام جو سٹیشنز ہیں ان کے ان سے ٹیلی کاسٹ ہوا تھا نیشنل ہک اپ پروگرام میں وہ کوئی ساٹھ یا باسٹھ چنکس تھے یہ اصطلاح ہے ٹی وی کے پروگرامز کی ساٹھ یا باسٹھ نشستوں میں یہ سورت العصر سے سورت الحجرات تک کا درس مکمل ہوا تھا الخدا کے زیر عنوان مئی انیس سو بیاسی میں اس کا سلسلہ منقطع ہوا تھا اگر میں میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا تو غالباً پانچ مئی سن بیاسی کو میں جنرل الحق مرحوم کی جو شورا تھی اس سے استعفا پیش کرنے کے لیے جنرل صاحب سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا تھا یہیں لاہور کے گورنر ہاؤس میں اور اسی مہینے مئی کے مہینے میں ہی چند دن بعد آخری پروگرام ہوا تھا اس الخدا کا آج میں نے جائزہ لیا کہ پورے دس سال بعد دو مئی سے ہی پھر دوبارہ ہمارا یہ پروگرام یہاں شروع ہوا ہے اس لیے کہ اس منتخب نصاب کے مکمل ویڈیو کیسٹس ہمارے پاس موجود نہیں تھے آڈیو کیسٹس تو ہیں اور بہت طویل عرصے سے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں اگر نہ کہا جائے تو ہزاروں کی تعداد میں وہ سیٹس جو ہیں پوری دنیا میں اس وقت پھیلے ہوئے ہیں چوالیس ایک ایک گھنٹے کے کیسٹس میں یہ پورا منتخب نصاب آڈیو کیسٹس کی شکل میں دنیا میں اس وقت عام ہے اور لوگوں کے تک پہنچ رہا ہے لیکن خیال یہ ہوا تھا کہ اس کے ویڈیو کیسٹ بھی تیار کر دیے جائیں تو دو مئی سن بانوے کو ہم نے یہ شروع کیا تھا یہ سمجھ یہ کہ اب آٹھ مہینے میں ہم نے اس منتخب نصاب کا نصف جو ہے وہ دوبارہ مکمل کر لیا ہے آئندہ ہاں کی خبر اللہ کو ہے میری اپنی خواہش تو یہ ہے کہ پھر اس پر نظر ثانی ہم کریں اور اگر ہر ہفتے میں دو دن یہ درس ہو تاکہ جتنی جلدی ممکن ہے اس منتخب نصاب کے ان ویڈیو کیسٹس کی تیاری کا کام بھی مکمل ہو جائے تاہم اس پر بعد میں مشورہ کریں گے اب آج اگرچہ مجھے آپ کے بعد سوالات کے جوابات دینے ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے چند باتیں کے جو تشنا رہ گئی ہیں ہماری ثابت کا گفتگو میں میں ان کی بھی تکمیل کر دوں اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ بہت سے سوالات جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں ان کا جواب انہیں از خود میری ان وضاحتوں میں مل جائے سب سے پہلی بات یہ کہ بند مومن کی جو تعریف آئی ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر پندرہ میں میں, میں نے برعرض کیا کہ یہ موسٹ کمپریہنسو ڈیفینیشن نہایت جامع اور مان تعریف ہے مختصر ترین الفاظ میں ویسے آپ کو معلوم ہے کہ قرآن حکیم میں ایمان کے جو عملی ثمرات ہیں ان کا تذکرہ بہت سے مواقع پر ہے بہت سے مختلف اسلوبوں میں ہے بہت سے سیاق اور سباق میں ہے مختلف مباحث کے ضمن میں آیا ہے تو ایمان در حقیقت جب دل میں راسخ ہو جائے تو پھر پورے وجود میں اس کے اثرات کا ظہور ہوتا ہے اس لیے کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الافل جسد آگاہ ہو جاؤ کہ انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہے اعزاز صلی الحصل جسد و جب وہ درست ہو جاتا ہے تو پورا وجود پورا جسم درست ہوتا ہے محضا فسدت فسد جسد کلو ہو اور جب اس میں کوئی فساد ہو اس میں کوئی کجی ہو اس میں کوئی برائی ہو اس میں کوئی غلط صورتحال ہو تو پھر پورے کے پورے وجود میں وہ فساد مرما ہوتا ہے اللہ وحی القل آگاہ ہو جاؤ کہ وہ جو لوتڑا ہے وہ دل ہے اور ہم دیکھ چکے ہیں سورج گجرات ہی میں دو جگہ پر آیا کہ اس ایمان حقیقی کا محل اور مقام قلب ہے چنانچہ درمیان میں سورہ مبارکہ کی وہ آیت آئی تھی ولاکن اللہ حبا کم المان و زئی نحوفی کلو اے محمد کے ساتھیوں صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عن بجمائی اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے تو ایمان حقیقی کا اصل مقام اور محل یہ قلب ہے اسی طرح جو آیت نمبر چودہ ہے اس آیت مبارکہ جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس سے متسلم قبل اس میں الفاظ آئے جن لوگوں کا دام ایمان جو ہے وہ قبول نہیں کیا گیا لم تو میں نو ولاقن قلو اور دلیل میں بات کہی گئی وہ لما یدخل ایمان و فی قلو میں کم ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اب اگر وہ ایمان دل میں داخل ہو جائے راسخ ہو جائے جاگزی ہو جائے متمکن ہو جائے تو ظاہر ہے کہ پورے انسانی وجود پر انسان کے طرز عمل پر اس کے ایٹیچیوڈ پر اس کے رویے پر اس کے اثرات جو ہے مترتب ہوں گے یہی بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت جامع قول میں فرمائی ہے اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں ترمزی میں ابو داؤد میں نسائی میں اس کے الفاظ یہ ہے کہ ایمان و بزون و سبرون اشر حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں ایمان کے ستر سے کچھ اوپر شعبے ہیں اور یہ عربی زبان کا محاورہ ہے ستر کا لفظ آتا ہے تعداد کی کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے مراد ستر نہیں ہوتا بلکہ کثیر کثیر تعداد ایمان کے بہت سے شعبے المان و بزون و سبرون اور شوبت افضل الحا قول اللہ اس میں سب سے بلند مقام سب سے اہم مقام تو لا اللہ توحید ہے یقین اس لیے کہ ایمان کا لب لبا بھی یہ ہے آمن تو بلّہ ہے کما ہوا بے اسبا ایمان مجملا نام ہی ایمان بلّہ کا ہے توحید کے ساتھ لیکن فرمایا وہ ادنا اماتت الاضا امت طریق اسی ایمان کا سب سے ہلکا شعبہ سب سے نیچا شعبہ یہ بھی ہے کہ کوئی شس راہ چلتے ہوئے اگر راستے میں کسی تکلیف دہ چیز کو پڑے دیکھے تو اس کو ہٹا دیں اب یہ گویا کہ انسان کا ایک عمل ہے بڑا سادہ سا عمل ہے یوں سمجھئے کہ ہر شریف النفس کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے آپ جس راستے سے گزر رہے ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اینٹ پڑی ہے میں تو بچ گیا ہوں میں نے دیکھ لیا بر وقت لیکن کوئی اور شخص ہو کر کھا سکتا ہے اس ایٹ کو وہاں سے ہٹا دیا جائے تو یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے معلوم ہوا کہ یہ ایمان پھر انسان کی پوری زندگی اس کے پورے رویے اس کے پورے کردار اس کی پوری شخصیت پر اس کے اثرات مترتب ہوتے ہیں ہمارے اس منتخب نصاب میں بھی ذرا اگر جائزہ لیجئے تو یہی جو تیسرا حصہ ہے جس کا آخری در صورت الحجرات پر, پر مشتمل ہے اس کے ابتدائی دروس میں سورہ مومنون کی ابتدائی گیارہ آیات سورہ معارج کی ہم مضمون آیات اس میں بھی ایمان کے ثمرات کا بیان ہے ایمان کے جو نتائج انسان کے عمل میں اور اس کے رویے میں ظاہر ہوتے ہیں ان کے مختلف اوصاف کا بیان ہے اسی طرح صورت الفرقان کے آخری حکومت اعباد الرحمان النزین یمشون اللہ الحا یہ سب کیا ہے ایمان کے اثرات ہیں ثمرات ہیں خاص طور پہ میں توجہ دلاؤں گا کہ جو دوسرا حصہ ہے اس منتخب نصاب کا جو مباحث ایمانی پر مشتمل ہے اس میں دو مقامات خاص طور پر میں نے نوٹ کرائے تھے کہ بندہ امومن کی شخصیت کی جو تصویر ہے اس کے دو رخ ان میں سے ایک رخ ہے جو سورت النور میں آ ہے دوسرا رخ وہ ہے کہ جو سور عال عمران والے درس میں آیا سورت النور میں فی بن رزن یومن فی القلوب قلوبار نماز کے ساتھ ذکر الہی کے ساتھ انسان کی کا انس اور معنسط اور مناسبت تبڑی پھر یہ کہ کوئی شے بھی کوئی کاروبار دنیا انسان کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکے پھر یہ کیفیت کے اس سب کے باوجود انسان جو ہے کانپتا رہے ڈرتا رہے اس دن کے خیال سے جس دن اللہ کے حضور میں حادری ہوگی یہ ایمان کی کہ جو سمرات ہے یا بندہ مومن کی شخصیت کا ایک رخ ہے تعبدی رخ ہے اس میں رقت ہے اس میں تقوا ہے اس میں خشیت ہے اس میں عنابت ہے دوسرا رخ سورہ عال عمران کی آخری آیات میں آیا ہے فلزینہ حاجرو وخرجو مند آرہم و عضو فی لو وقاتل کوم سی آتے جنات من تجریط النہار تو وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے جنہیں میری راہ میں عیزائیں پہنچائی گئی۔ جن کے لیے جنہوں نے اللہ کی راہ میں جنگ کی میری راہ میں جنگ کی اور پھر وہ قتل ہوئے بھی اور انہوں نے قتل کیا بھی یہ تمام جو کیفیات ہیں قاتلو و کوت الو لفر الن عن یہ دوسرا نقشہ ہے جہاد قتال، ہجرت اللہ کے دین کے لئے تن من لگا دینا ان دونوں کو جمع کریں تو بندہ مومن کی شخصیت کی تصویر مکمل ہو جاتی ہے ایمان کی تعریف کے ذمن میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک مقام قرآن مجید کا اور نوٹ کر لیں کہ جو سورہ حجرات کی اس آیت کے ساتھ بڑی گہری مناسبت رکھتا ہے سورہ حجرات کی آج نمبر 15 میں ایمان کے دو رکن بیان ہوئے جس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں یقین دل میں اور جہاد عمل میں یہ ایمان حقیقی کے دو اضافی رکن ہیں اسلام کے پانچوں ارکان تو موجود ہیں کلمہ شہادت نماز روزہ حج اور زکات یہ تو ہیں اس کے علاوہ اضافی طور پر دل میں یقین اور عمل میں جہاد اب گویا کہ بندہ مومن کی پوری ڈیفینیشن مکمل ہو گئی یہ جو ایک آیت میں دو چیزوں کو جمع کیا گیا ہے یوں سمجھیے کہ جیسے پرکار ہوتی ہے اگر وہ بند ہو تو دونوں اس کے بازو ملے ہوئے ہیں دونوں نقطے جو ہیں آخری پوائنٹس وہ بہت قریب ہیں اس کو کھول دیجئے یہ پرکار جو ہے کھلی ہے سورہ انفال میں سورہ انفال میں ایک عجیب ربت ہے پہلی آیت چھوڑ دیجئے اس کے بعد دوسری تیسری چوتھی آیت اور آخری آیت پچہترویں چھوڑ دیجئے تو چوہترویں آیت یوں سمجھئے کہ پرکار کے دو پوائنٹس جو ہیں وہ شروع اور آخر میں اس طریقے سے اللہ تعالی نے جمع کر دیے ہیں کہ وہاں ایک پہلو شروع میں آگیا دوسرا پہلو آخر میں آگیا وہ آیات میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں شروع میں فرمایا ان نمل مومن تو بس وہ ہیں اللہزین اعزاز ذکر اللہ ودلت کو ہوں اب یہ ان کی کیفیت قلبی کیفیت ایمان جو قلب میں ہے اس سے جو رکت اور خشیت جو ان کے اندر پیدا ہوتی ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل درسنے لگتے ہیں کانپنے لگتے ہیں ویزا تولیت علیہ آیات ہوں زیادت ہوں ایمانہ اور جب انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے وہ اللہ رب یا توکل اور وہ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں اللہ زین یقین انسلاط اب اما رضکنا ہوں فقون اور وہ لوگ کے جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہمارے ہماری رضا کے لیے ہمارے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں اب یہاں نوٹ کی یہ الفاظ الامنون حق یہ وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں صحیح صحیح حقیقی مومن یہ مومن ہیں ان کا مومن ہونا بر حق ہے ثابت ہے مسلم ہے لہم دراجات ال رب ہیم و مقفرت ان کے لیے پھر درجے ہیں ان کے رب کے پاس بلند مراتب ہیں مراتب عالیاں ہیں اور مغفرت ہے اور بہت ہی باعزت روزی ہے رزق ہے اب یہ تین آیات میں ان نمل یہ بھی گویا کہ ڈیفینیشن کا انداز ہے مومن تو صرف وہ ہیں جن کی قلبی کیفیت یہ ہے لیکن دوسرا پہلو جہاد والا وہ آیت نمبر چوہتر میں آیا وہ لذینہ آمن و حاجروں جہادوں فی سبیر اللہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں وہ لذینہ آ و اور وہ لوگ مدینہ کہلے ایمان کہ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی نصرت کی الامنون حق حقا صرف یہ دو مقامات ہیں قرآن مجید کے کہ جہاں الا کا حمل مومنون یہ الفاظ ہے ایک وہ ابتداء میں آیت نمبر چار کے اختتام پر الا کا حمل مومنون حقہ اور ایک ہی آیت نمبر چوہتر میں الانون حقہ لہوم مغفرتم و رست کریم ان کے لیے مفرت بھی ہے اور رشتے کریم بھی معلوم ہوا کہ یہاں وہ پرکار کے دونوں بازو جو ہے کھول دیے گئے ایک نقطہ جو ہے سورہ انفال کے آغاز میں آ گیا ہے دوسرا نقطہ جو ہے وہ سورہ انفال کے اختتام پر آ گیا ہے لیکن سورہ حجرات کی آیت اس اعتبار سے مختصر ترین اور جامع ترین ہے ہند و فی سب اب اگلی بحث پر ہم آ رہے ہیں کہ جو تشنہ رہ گئی تھی یہ یقین والا ایمان کیسے حاصل ہو الحمدللہ للہ کے قانونی ایمان تو ہمیں حاصل ہے بغیر کسی محنت کے بغیر کسی مشقت کے بغیر کسی قربانی دیے ہمیں وہ ایمان حاصل ہو گیا اس لیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کر دیا مسلمان والدین کے ہاں ولادت ہو گئی لہذا وہ قانونی ایمان تو شروع سے ایک عقیدے کی حیثیت سے ہمیں حاصل ہے کل میں شہادت کا جو بھی اقرار ہے وہ ہم سب کر رہے ہیں لیکن معلوم ہوا کہ وہ تو صرف اسلام کا جز ہے اس کی بنیاد پر تو دنیا میں ہمیں مسلمان مان لیا جائے گا حقیقی مومن جس کی, کی یہ ڈیفینیشن ہے جس کے یہ اوساف ہے جس کے یہ لوازم ہے وہ بننے کی صورت کیا ہو یہ گویا کہ میرے اور آپ کے لیے ہر مسلمان کے لیے بڑا عملی مسئلہ ہے اس پر تفصیلی گفتگو تو میں کر چکا ہوں پچھلے سال کے محاضرات قرانی کے زبن میں اس وقت اجمالاً صرف تذکرہ کر رہا ہوں ایمان کے حصول کا ایک بہت ہی آسان راستہ اہل ایمان کی صحبت ہے صادقیم اہل ایمان کے ساتھ رہو سچوں کے ساتھ رہو تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے قانون تبری ہے اگر آپ بھٹی کے سامنے بیٹھے ہوں گے آگ کی بھٹی کے حرارت آپ کو پہنچ جائے گی اگر آپ کہیں برف کی سلکے قریب بیٹھے ہوں گے تو وہاں سے ٹھنڈ کچھ نہ کچھ آپ کو بھی پہنچ جائے گی صاحب ایمان کا قرب آپ کو حاصل ہوگا کچھ نہ کچھ ایمان حاصل ہو جائے گا اور دوسرا ذریعہ ایمان کا کیا ہے عمل جیسے کہ سورہ گجرات میں بھی آیا ہے بل اللہ یمن علیہ کم الہدا کم ان کن صادقین ایک مسلمان کی حیثیت سے جب ایک انسان وہ اعمال صالحہ سر انجام دیتا ہے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے قرآن پڑھتا ہے اس سے بھی خود بخود ایک ایمان پیدا ہوتا ہے ایک بات تو پہلے سے طے ہے کہ ایمان حقیقی کے نتیجے میں عمل صالح ہو جائے گا لازمی نتیجہ ہے لیکن اس کا دوسرا رخ بھی درست ہے عمل کے ذریعے سے بھی ایک عکس پڑتا ہے انسان کے قلب پر اور اس سے بھی یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے لیکن ان دونوں ذرائع سے جو ایمان حاصل ہوتا ہے میں تفصیل سے بحث کر چکا ہوں پچھلے سال کے محاضرات میں وہ ایک غیر شعوری ایمان ہوتا ہے اس ایمان کا انسان کے ذہن اور فکر سے تعلق نہیں ہوتا ایمان ہے وہ یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے لیکن سوچ کے ساتھ اس کے فکر کے ساتھ اس کے نظریات کے ساتھ اس کے شعور کے ساتھ اس کا کوئی ربط اور تعلق نہیں ہوتا یہ اگر شعوری ایمان حاصل کرنا ہے تو اس کا صرف ایک منبع اور سر چشمہ ہے اس کا صرف ایک ذریعہ ہے ایک ہی دکان ہے جہاں سے یہ جن سے گرا مایا مل سکتی ہے اور وہ قرآن حکیم ہے بڑے ہی سادہ الفاظ میں مولانا ظفر علی خان یہ کہہ گئے اور بڑا پیارا شعر کہہ گئے وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے ڈھونڈے سے ملے گی عقل کو یہ کو کے سپاروں میں انسان محنت کرے مشقت کرے لیکن یہ کہ تدبر کے ساتھ غور و فکر کرے جس کو کہ پھر علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے اپنے خطب اول میں جو ریکنسٹرکشن کا ہے اس میں بیان کیا ہے کہ یقین پیدا ہوتا تجربے سے لیکن تجربہ صرف ظاہری نہیں ہوتا ہمارے ہوا سے ظاہری ہیں ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں چکھتے ہیں سونگتے ہیں کسی چیز کو چھو کر دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ علم حاصل ہوتا تجربہ لیکن ایک تجربہ بات نہیں بھی قلب انسانی کا بھی ایک ادراک اور شعور ہے جسے ہم کہتے ہیں عام زبان میں کہ وجدانی طور پر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے چاہے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کوئی اس کے لیے میں میرے پاس استشاد نہیں ہے شواہد نہیں ہے تو جب کوئی شخص قرآن کو پڑھے سمجھ کر اور پھر وہ محسوس کرے کہ میرا دل بھی یہی کہتا ہے دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ ہی میرے دل میں تھا یہ کیسیتعت جو ہے یہ باطنی تجربہ ہے جس سے کہ انسان کو واقعہ یہ ہے کہ پھر یقین حاصل ہوتا ہے اور جب وہ قرآن کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو اب یہ یقین جو حاصل ہوتا ہے یہ شعور والا یقین ہے اس لیے کہ قرآن نے انسان کے عقل سے بھی اپیل کی ہے قرآن نے کائداد سے آفاق سے بھی شواہد پیش کیے ہیں قرآن مجید نے اپنے اندر جھانکنے کی دعوت بھی دی ہے قرآن نے غلط نظریات کا ابتال بھی کیا ہے قرآن مجید نے ایمانی حقائق کے لیے دلائی بھی دی اس اعتبار سے جب قرآن مجید میں جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمہ اس قرآن مجید کے اندر جب انسان غوطہ زنی کرتا ہے تو جو ایمان اسے اب میسر آئے گا وہ ایمان غیر شعوری نہیں ہوگا شعوری ایمان ہوگا اور آج کے دور میں خاص طور پر وہ جو ہم اس سے پہلے کے نشستوں میں دیکھ چکے ہیں کہ دین کے غلبے کے جدو جو, جو جہاد فی سبیل اللہ کی سب سے اونچی اور آخری منزل ہے اس کے لئے تو ضروری ہے کہ وہ جو انٹلیکچل جو مائنورٹی ہے آج کی نوع انسانی کی اس کو قائل کیا جائے اس کے ذہن میں شعوری ایمان جو ہے وہ پیدا ہو تبھی بات بات بنے گی اور تبھی نتیجہ خیز ہوگی جو مسائل ہو رہی ہے دنیا میں اس وقت اس اعتبار سے اس یقین والے ایمان کا منبع اور سرچشمہ صرف اور صرف قرآن حکیم ہے اگر غیر شعوری طور پر ایک یقین کسی کی کیفیت انسان میں اعمال کے نتیجے میں بھی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ کہ صحبت صالح صحبت صاحب ایمان کے نتیجے میں بھی وہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے وہ بھی یقین کی کیفیت وہ بھی یقیناً انسان کے کردار پر اثر انداز ہوگی نتیجہ خیز ہوگی لیکن یہ کہ شعور کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا جبکہ آج جو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ شعوری ایمان کی اس زمن میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں مشکاز شریف کا آخری باب ہے باب و ثواب حاضل الامہ اس امت کی جو فضیلتیں ہیں ان سے متعلق جو احادیث ہیں جو فرامین ہے فرمودات ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو جمع کیا گیا اس کے فصل سالس میں یہ بحقی کی ایک روایت ہے امام بحقی سے لے کر آئے ہیں ان کی ایک تصنیف ہے دلائل النبوہ اس میں اس کو لے کر آئے ہیں بڑی پیاری حدیث ہے شعیب ان ابی ہے انجدہ ہی عام شعیب اپنے والد سے اور وہ ہم کے والد سے یعنی دادا سے یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ صحابہ کی محفل میں ایک سوال کیا بڑا پیارا انداز ہے یہ حضور کا تعلیم کا اور تلقین کا انداز بیٹھے ہوئے صحابہ کرام آپ بھی چشم تصور سے دیکھیے حضور بھی تشریف فرمایا آپ نے ایک عجیب سوال کیا ایل خلق آج اب وہ علاقوں مجھے بتاؤ کہ آپ لوگوں کے نزدیک تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین ایمان کس کا ہے آجب کا لفظ ہے نوٹ کر لیجئے اس میں عربی زبان میں عجیب اس شہ کو کہتے ہیں جو بڑی حسین ہو دل آویز ہو دل کو لبھانے والی ہو اور اس میں افلود التفضیل کا سیدھا ہے آجب ج اب ائل الیکم ایمانا آپ لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ حسین اور دل کو لبھانے والا ایمان جو ہے تمام مخلوقات میں کس کا ہے تو صحابہ کرام نے پہلی اٹمپٹ میں جواب دیا فرشتوں کا ایمان کتنا مکمل ایمان ہوگا حضور نے فرمایا وہ مال ہوں لائیوں وہ وہ کیسے ایمان نہ لائیں وہ تو اب رب کے پاس ہے حقائق جب سب منکشیف ہیں ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں ہر چیز ان کے سامنے موجود ہے تو ان کا کون کم سا کمال ہے اگر وہ ایمان لے آئے ایمان کا تو ایمان بالغیب ہوتا ہے وہ ہے کہ جو در حقیقت کوئی قابل قدر شہ ہے جب جہنم سامنے آ جائے گی نگاہوں کے تو بڑے سے بڑے کافر چاہے وہ فرون ہو اور چاہے فرون و حاضری لما جسے کہا تھا حضور نے ابو جہل ہو پورا پورا ایمان تو وہ لے آئیں گے تو لا لایومنون وہ اندر رب میں وہ تو اپنے رب کے پاس ہے وہ کیسے ایمان نہ لائیں گے پھر انہوں نے دوسری اٹمپٹ میں جواب دیا فن نبی پھر انبیاء کا ایمان آپ نے فرمایا وہ مالحم لا مینون ونزنو والے ہی وہ کیسے ایمان نہ لائے ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے وہی نازل ہوئی تو ان کا براہ رات تجربہ ہے پھر اللہ تعالیٰ انہیں مشاہدات کراتا ہے غیب کی بھی خبریں دیتا ہے غیب کی اطلاعات دیتا ہے لہذا فرمایا کہ وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں کون سی بات ہے دل کو لبھانے والی تیسرے اپ میں صحابہ نے کہا فرناح پھر اب ہمارا ایمان ہے آپ نے اسے بھی کر دیا وہاں لم لا یو مین وہاں نہ آپ لوگ کیسے ایمان نہ لائیں جبکہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں ایمان کی اتنی بڑی تہتی ہوئی بٹی جو ہے اس کے سامنے ہو اور پھر ایمان نہ لائیں یہ تو کوئی بڑے کمال کی بات نہیں ہے اگر میری موجودگی میں میری صحبت میں آپ کو ایمان حاصل ہو گیا پھر اس کے بعد اب تینوں ان جوابات کو رد کر کے اب آپ نے خود فرمایا انجبل خلق المان اللہ اخوانزین یاتون من امبادی میرے نزدیک تو سب سے حسین اور سب سے عمدہ اور دل کو لبھانے والا ایمان ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا نوٹ یہ لفظ اخوانا ہمارے وہ بھائی اللہ جذین یاتون امبادی جو میرے بعد آئیں گے یدون سہو فیہ ہے کتاب انہیں تو کچھ اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی فیوم نون ابا فی وہ ایمان لائیں گے اس کتاب کی بدولت اس قرآن کے ذریعے سے جو کچھ اس میں ہے اس پر ایمان لائیں گے ان کا ایمان ہوگا سب سے عجب سب سے زیادہ حسین سب سے زیادہ دل کو لبانے والا یہ میں نے آپ کو حدیث اس لیے سنائی ہے کہ یہ نہ سمجھئے کہ وہ ایمان جو ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا ابھی یہ بلند مقامات جو ہے کھلے ہوئے ہیں محنت شرط ہے کوشش ہے قرآن مجید موجود ہے یہ بہت بڑی دہتی ہوئی بھٹی ہے ایمان کی اب یہ دوسری بات ہے کہ استفادہ نہ کریں اس سے حرارت ایمانی حاصل نہ کرے لیکن بہرحال وہ یقین والا ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ اس حدیث کی روح سے بھی قرآن حکیم ہے اب آگے آئیے دوسری بات جو جہاد کے بارے میں مفسر بحثیں ہماری ہو چکی ہیں اس کے ذمن میں بھی میں چاہتا ہوں کہ بعض چیزیں آپ حضرات کے سامنے مزید آ جائیں جہاد کا مفہوم کیا ہے لغوی مفہوم کیا ہے جہاد جو ہے اس کے مراحل کیا ہے مراتب کیا ہے مدارج کیا یہ تو آ چکے ہیں لیکن ایک بات کا اضافہ ان کے ذمن میں کروں گا اور اصل میں جو لوازم تھے اس جہاد کے جو شرائط ہیں جو لوازم ہیں اس کا بیان کس رہ گیا ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ مکمل کر لیں پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ کل کی ہماری گفتگو کا جو حاصل ہے لب لباب وہ یہ ہے کہ ایمان اور جہاد لازم و ملزوم ہیں ان دونوں کا رشتہ ایسا ہے کہ لا ینفت یہ رشتہ توڑا نہیں جا سکتا ایمان ہوگا تو جہاد لازمن ہوگا ایمان نہیں ہے تو جہاد نہیں ہوگا اور جہاد ہے تو ایمان ہے اور جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے یہ بالکل دونوں طرف سے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں یہ دونوں اعتبارات سے یہ پروپوزیشن یہ تھیورم جو ہے ہنڈریڈ پرسینٹ کریکٹ ہے کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں ان کے مابین جس کو ہم کہتے ہیں محاورے میں چولی دامن کا ساتھ ہے ان نم المنول الزین امنو بلّہ و رسول اسم البی ارتابو و جہاد فی اس میں ایک اور حدیث اس کا بعد میں بھی حوالہ آئے گا لیکن اس وقت بھی ذرا نوٹ کر لیجیے اس حدیث مبارک کے روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہاد جو ہے یہ نہ سمجھنا کہ کبھی ختم ہو جائے گا الجہاد واضن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے کہ حضور نے فرمایا اور یہ سنن ابی داود کی روایت ہے جہاد جاری رہے گا جب سے مجھے اللہ نے محبوس کیا ہے اس وقت سے لے کر اس وقت تک جبکہ میری امت کا آخری حصہ دجال سے جنگ کرے گا اس وقت تک جہاد جاری رہے گا جہاد کا سلسلہ برقطع نہیں ہوگا یہ دو باتیں میں نے اس اعتبار سے نوٹ کرائی ہیں کہ ایک تو ہے جہاد کی عمومیت اور وسعت کہ ایمان کے ساتھ جہاد لازم و ملزوم ہے ایک ہے اس کا دوام اور تسلسل کسی مرحلے پر آ کر بھی جہاد ساکت نہیں ہو جائے گا جہاد ختم نہیں ہو جائے گا معاذ اللہ سما معاذ اللہ جیسے کہ غلام احمد قادیانی نے علیہ ما علیہ کتال کو منسوخ کر دیا دی کے لیے حرام ہے اب دوستوں قتال صاف صاف اب یہ حرام ہو چکا ہے شریعت جو ہے اب وہ اس اعتبار سے اس میں ترمیم ہو گئی ہے کہ اب کتال نہیں ہوگا جبکہ حضور فرما رہے ہیں الجہاد و مازن منز باسلی اللہ ہو الاطلاخر و حاضل امت ادالا یہ جہاز جاری رہے گا جس دن سے اللہ نے مجھے مبوس کیا ہے جس وقت سے میری بے ہوئی ہے اس وقت سے لے کر جبکہ میری اس امت کا آخری حصہ د سے جنگ کرے گا اور یہاں نفظ کتال آ گیا ہے جہاد نہیں الاقات الا آخر و حاضل امت د جا جو آخری جنگیں ہوگی گی آخری زمانے میں جب دجال سے المسیح الدجال سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا جنگیں ہوگی اس وقت تک یہ سلسلہ جو ہے جہاد اور قتال کا جاری رہے گا اس میں ایک بات جس کا اضافہ میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاد کس شے سے ہوتا ہے کس چیز سے ہوتا ہے ذرائع کیا ہے جہاد کے آلے کون سے ہے جس کے ذریعے سے جہاد کیا جاتا ہے ہتھیار کون سا ہے جس کے ذریعے سے جہاد کیا جائے گا تو اس میں دو تو آ چکے بار بار ہماری پچھلی نشستوں میں بالمال مال ون نفس جہاد بالمال مال جہاد بالنفس مال کے ذریعے جہاد آپ اپنے مالی وسائل صرف کرتے ہیں اللہ کے دین کے پیغام کی نشر و اشاعت میں یا اختتال اور اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے اسلحہ کی فراہمی میں مال خرچ ہوگا یہ جہاد مال کے ذریعے ہو رہا ہے اور ایک ہے بالنفس نفس آپ اپنا وقت صرف کر رہے ہیں دین کو سیکھنے کے لیے تاکہ آپ اسے سکھا سکیں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ اس کے علم کو عام کر سکیں یا یہ کہ اور آپ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنی توانائی اپنی قوتیں اپنی شجاعت جو ہے اس کو صرف کر رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے تو جہاد بالمال مال جہاد بالنفس نفس لیکن اس پر جو اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں میں وہ نوٹ کیجئے ایک حدیث میں تین جہادوں کا ذکر ہے جہاد بالید ید